نحمده ونصليم ونصلم على رسولهم كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا صغاطا مستقيم صغاط الذين أنعمت عليهم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 مگر دیکھیں کون اس کی قدر کرتا ہے اور کون اسے غفلت میں گزار دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیک وسلم کتنے پیارے انداز میں خواب غفلت سے بیدار کر رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں لو یا العباد ما رمضان اگر لوگوں کو معلوم ہوتا رمضان المبارک کیا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں لت منت امتی انتقل رمدان تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورے سال رمضان المبارک ہی ہو رمضان المبارک کے متعلق ہم احدیث طیبہ میں چند فضائل سماعت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس موضوع پر سنیں گے کہ اس مبارک مہینے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 کہ پہلے دن کی تو بعد ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ صحیح طور پر تراوی بھی ادا نہیں کر سکتے لیکن وہ مبارک رات کہ یعنی رمضان المبارک کی پہلی رات کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنتی ہوائیں چلتی ہیں جنتی پتے جھومنے لگتے ہیں ہورے اور غلمان خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا جبراغیل اے جبرائیل زمین کی طرف اتر جاؤ فسفت مردت الشیاطین اور مردود سرکش جنات کو قید کر دو وہ بالاغلال اغلال انہیں زنجیروں سے جکڑ دو ثم مقزف ہوں البحار پھر انہیں سمندر میں پھینک دو حتی لا على امت حبیبی سیاہ مہم ان شیطانوں کو بند کر دو تاکہ میرے حبیب کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں یقول اللہ عز كل لطم من شاہ رنادن یونادی صلاح مرات اللہ تبارک کا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 ہے کوئی توبہ کرنے والا فعطوب علیہ ہی کہ میں اس کی توبہ قبول کروں حل مستغر ہے کوئی مغفرت کا سوالی فعغرہ کہ میں اسے بخش دوں یا باغی القیر اقبل اے نیکی کرنے والے جلدی کر وہ یا باغی شرری اور اے گناہ کرنے والے گناہوں کو چھوڑ دے کی مبارک رہتے ہیں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 رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن مجید فخان حمید میں سور توبہ آیتس میں ارشاد ہے بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی بارہ ہے یا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی گنتی بارہ ہے بارہ مہینے ہیں لیکن آپ دیکھیں الحم سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں صرف ایک مہینے کا نام ذکر کیا گیا اور وہ رمضان المبارک ہے شاہ انزل اللبی قرآن رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم مزید اشاد فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللّہ جو اللہ کی یاد رمضان میں کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے اللہ فیہ لا یخیب اور رمضان المبارک میں جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا وللہ اللہ من النار منار کل ضالی کا اور اللہ تبارک کا و تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے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 اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اس پہلی رات اور پھر فرمایا ولی اللہ کل یومن الف الفی عتیق منار <النَّار> رمضان المبارک کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالی اتنے گناہ گاروں کو آزاد فرماتا ہے فرمایا الف الفی عتیقی منار مِّن کہ روزانہ دس لاکھ جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے فیدہ کانت لئی لترینا اور پھر جب رمضان کی آخری رات آتی ہے فرمائیں آ تق اللہ فیحا مسل جمی تق شہر کل ہی روزانہ دس لاکھ اور پورے مہینے میں جتنے جہنمی آزاد کیے جاتے ہیں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 اس نے جو اس کے بعد اتنے سجے کیے ہیں اور ہر ہر سجے کے عوض جو اس کے درجات بلند ہوئے ہیں اس کو کس شمار میں لاؤ گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا وہ بلغنا اے ہمارے رب ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرما ہم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک صحت آفیت اور تندرستی کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے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 مریدوان کیا رمضان کا استقبال کرتے ہوں صاحبۂ کرام علی مردوان کے بارے میں آتا ہے کہ صاحبۂ کرام علی مردوان کا یہ معمول تھا کہ شابان المعظم کا جیسے ہی چاند نظر آتا روزوں کی کثرت کرتے کسرت سے روزے رکھتے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے کسرت سے اپنے آپ کو عبادت کی طرف مائل کر دیتے یہاں تک کہ شابان المعظم میں تمام کاموں سے فارغ ہو جاتے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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان المعظم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے کانہ اکثر السیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شاہ یعنی رمضان کے علاوہ گیارہ مہینوں میں سب سے زیادہ روزے رسول اللہ شابان میں رکھتے فعن نہ کانہ یسوم شاہبان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم ایک روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پورے شابان میں روزے رکھتے اور حضرت عم سلمہ فرماتی ہیں اللہ شابان یسلحب رمدان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں اس کثرت سے روزے رکھتے کہ روزے رکھتے رکھتے شابان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیتے یعنی مسلسل آپ شابان اور رمضان میں روزے رکھتے النبی صلی اللہ علیہ وسلم افدلبا رمدان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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا جب یہ عمل صاحبۂ کرام علیہ مردوان نے دیکھا تو پھر صاحب کرام علیہ مردوان کی یہ معمولات کن المسلم شابان اکبو علی المصاحف فقر شعبان شابان کا چاند نظر آتے ہی صاحب کرام قرآن پاک کی طرف مائل ہو جاتے اور بہت کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے وہ اخرجو زکات اموال اور اپنے مالوں کی زکوات نکال لیتے تقویت علی سیام رمضان اور شابان المعظم میں ہی زکات دے دیتے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ ذہنی طور پر فارغ ہو جائیں اور رمضان المبارک کی روزوں میں انہیں تقویت حاصل ہو کہ غریبوں کو زکوٰۃ اگر رمضان سے پہلے مل جائے تو رمضان میں وہ فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں کاش ایسا ہو جائے کہ ہم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 اور رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہو بلوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں زکات دیں چونکہ رمضان المبارک میں زکات دینے کا ثواب زیادہ ہے ایک فرض رمضان میں ادا کیا جائے تو ستر فرائض کا ثواب ملتا ہے تو ٹھیک ہے شابان المعظم میں مکمل حساب کر لیں اور جیسے ہی رمضان شروع ہو رمضان کے شروع ہی میں زکوات تقسیم کر دی جائے اگر ممکن ہو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 یعنی ہلنا جلنا بھی نہ ہوتا صدیق اکبر بھی ہوں گے فاروق اعظم بھی ہوں گے عثمان غنی بھی ہوں گے حیدر کرار بھی ہوں گے ان جگمگ جگم ستاروں میں مہتاب کا کیا عالم ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تصور میں گم ہو کر اس مبارک خطبے کو وہاں کو سماعت فرمائیے ان سلمان الفارسی ردی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالان فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان شابان کے آخری دن رسول اللہ نے ہمیں واض فرمایا خطبہ دیا یا یوناس اے لوگ خد اول کم شہر عیم ان شاہ ر مبارکن اے لوگوں بے تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے فی لتن خیروم من الفی شہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل و اعلی ہے جعل الله مہو فریضہ اللہ نے اس کے روزے فرض کیے و قیام تن اور اللہ نے رات کو تراوی پڑھنا سنت قرار دیا من تقرب بخصلت من تقربی کانا کمن فری دتن فیم س جو اس مبارک مہینے میں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 صبر ثواب الجن صبر کا ثواب جنت ہے وہ شہر <الْمُوَاسَاتِ> یہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے یزاد شہر رسق المومن یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے من فت سائی من کان لہو مغفیرت علی بھی جو اس مبارک مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا وہ عطق رقبتی ہی من انار اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا وہ کان لہو مسلو اجری من غیر اجری شیون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 وہ کھانا نہیں پاتا کہ جس سے روزے دار کو افطار کرا سکے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقه لبن او تمرتين او شربتين مماء ان یہ ثواب تو اللہ تعالی اسے دے گا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 اور اس کا درمیانہ عشرہ مغفرت کا ہے وآخرہو اتق من النار اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے ومن خفف عم مملوکہی فیہی غفر اللہ لہو واعتقہو من النار جو اس مبارک مہینے میں اپنے غلام سے کام کم لے یعنی فی زمانہ مثلا اپنے نوکر پر بوجھ کم کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا وسطی بات اے لوگوں اس مہینے میں چار کام کسرت سے کرو خسلبیما رب بکم دو کام ایسے ہیں کہ جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے وَخَسْلَتَيْنِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهَا اور دو کام ایسے ہیں کہ جن سے تم بے پروائی نہیں کر سکتے اَمَّا الْخَسْلَتَانِ اللَّتَانِ تَرْدَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ دو کام جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو فَشَّهَادَتُ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَتَسْتَغْفِرُونَ وہ دو کام یہ ہیں کہ لا اللہ اللہ کی گواہی دو یعنی کلما طیبہ کی کسرت کرو اور استغفار کی کسرت کرو وہ لا گنا ابھی کمانہ اور دو کام ایسے کہ جن سے تم لا لاپرواہی نہیں کر سکتے وہ تمہارے لیے بہت اہم ہیں ضروری ہیں وہ دو کام یہ ہیں فتس اللہ جن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 جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب کرام سے فرمایا سبحان اللہ جانتے ہو ماذا تستقبلون وماذا لونا و تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے حضرت عمر نے عرض کی ابھی انتبا امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کیا کوئی وہی نازر ہونے والی ہے یا کوئی جہاد کا حکم آنے والا ہے کہ ہم جہاد کی برکتیں پائیں گے حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرما نہیں ایسی کوئی بات نہیں لکم شہر رمضان یغفر اللہ تعالی فی اول لئی لطن کل القبلہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے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 رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ نے یہ دعا نہیں کی اللہم سلمنی من رمضان اے اللہ تو رمضان میں عبادت کرنے کے لیے مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما وہ سلیم رمدان علی اے اللہ میرے لیے رمضان کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما وہ سلیم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 اور حقیقی طور پر انسان روزے کی برکتیں نہیں پا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے رمضان المبارک کو جس طرح آپ نے گزارا اس میں رمضان کا اور روزے کا خاص تعلق آپ نے قرآن سے بیان کیا آپ دیکھیں رمضان المبارک کو جو فضیلت حاصل ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہے رمضان تمام مہینوں میں افضل ہے کیوں شہر رمضان اللدی انزل ضلع القرآن کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا لہ القدر تمام راتوں سے وہ بڑھ کر ہے انزلۃ القدر کہ اس مبارک رات میں قرآن نازل ہوا تو جس رمضان المبارک کو برکتیں ملی ہیں قرآن کی وجہ سے تو پھر قرآن کا اور روزے کا خاص تعلق ہوا اور اسی تعلق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ کل بروز قیامت روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا روزہ کہے گا اے مالک کو مولا دن میں میں نے اسے کھانے پینے سے روکا اور قرآن کہے گا اے مالک کو مولا میں نے رات کو اسے آرام کرنے سے روکا اللہ تبارک و تعالی دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا معلوم یہ ہوا کہ رمضان و مبارک میں دو چیزیں ہیں ایک تو روزہ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 ادا کرنے اور یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم وہی روشنا اسی کی روشن تو سہارا ہے جب وہ مہربان اپنی بندوں پہ تو پھر Va to سچا رو یس رو اللہ یشہ رو لا یشتا رو and her love.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 إنك يا سلطان او کبھی کل اسمک سفسکے عما ہم تجھ سے تیرے تمام اسماء مبارک ناموں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں قریب مالک وہ اسما جو نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے ان آسما ناموں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ غریب مدد سے ہم سب پر کرم کرتے ہوئے قیوم جتنے بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے اے کن فیو کن کے مالک اے بیماروں کو شفا عطا کرنے والے اے خالی کے کائنات اے اپنے بندوں کو شفا کا جان عطا کرنے والے تجھے ان مبارک لمحات کا وسیلہ پیش کرتے ہیں جب صاحب گردا کو تیرے محبوب اپنا دست مبارک پھیر رہے تھے ان دستے مبارک کا سکتا ہمارے استاد محترم کو شفا عطا فرما دے یا اللہ اس محفل میں اگر کوئی بیمار ہے تو اسے عطا فرما دے یا اللہ آئندہ آنے والے لمحات میں اگر ہم بیمار ہونے والے ہیں تو مالک ہمیں بیماری سے پہلے ہی شفاٹا فرما دے گی یا اللہ، محفل برائے غیبی امداد ہے اے حیو قیوب، عثمان غنی کے خزانے کا واسطہ اور وسیلہ غیبی مدد سے تمام کاروباری رکاوٹوں کو دور فرما دے یا اللہ، جن کو سود کا لین دین ہے مالک تو انہیں نجات اٹا فرما خصوصا جو اس لانت سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہ ہیں آج کی اس رات اور محفل کی برکت سے اے اللہ اے حیو قیوم ان کی غیب سے مدد فرما کر ان کے لیے غیبی مدد فرما دے اے پروردگار اپنے بندوں کی تمناؤں کو تو ہی پورا کرنے والا ہے اے اللہ, تجھے ہم ان فرشتوں کے درود و سلام کا واسطہ پیش کرتے ہیں جو صبح اور شام تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ان کے درود و سلام کا وسیلہ جنہوں نے درود و سلام کے ٹوکن پر اپنی التجاؤں کو لکھا ان کی التجاؤں کو اور ان کے سچے ہماری التجاؤں کو قبول اور مضبوط فرمانے یا اللہ ہماری زندگی ایسے بسر ہو کہ روزانہ قرآن کی کم از کم ایک پارے کی تلاوت ہو اے اللہ روزانہ دلال الخراج شریف پڑھنے کی سعادت عطا ہو دعائے عزب البحر پڑھنے کی نعمت عطا ہو یا اللہ قرآن کے ٹوکن پر تیرے مقدس کلام کو پڑھنے کے بعد ٹوکن پر جنہوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے یا اللہ تو ان کی مرادوں کو پورا کر دے یوم ان کی اتاؤں کو پورا کر دے یا اللہ آج اس محفل برائے غیبی انداز سے. کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے اے پروردگار. تو جھولیوں کو نہ بھرے گا تو کو کون بھرنے والا ہے اے حیو کا تو پکار کو نہ سنے گا تو پکار کو کون سنے گا تیرے بندے اور تیری بندیاں تجھ سے امید کیے وہ مالک اے امیر تحبا حمزہ باہر کی قبر سے جو نور اٹھ رہا ہے اس نور کا واسطہ شہدائے بدر شہدائے امام حسین کی شہادت امام موسا کاجن کے قبر انور کائنات میں جو سب سے مقدس ترین زمین کا ٹکڑا ہے تیرے محبوب اللہۃ وسلام کی قبر انور کا صدقہ ہے اللہ اے مالک اے حیو قیوب، اے مالک حیو قیوب، آج کسی کو خالی ہاتھ نہ روٹانا اے اللہ تیری رحمت پر وہی دیں محفل غیبی امداد نام تو تیرے بندوں نے رکھا ہے لاج رکھنا تیرا کام ہے اے اللہ اس محفل کو تو غیبی امداد کا سبب بنا دے اے اللہ ہماری مقدر میں شکاوت ہے تو اسے سعادت سے بدل دے اے اللہ ہمارے مقدر میں اگر سستی اور غفلت ہے تو اسے اٹاد اور گچاری سے خدر دے اے اللہ گناہوں کی گندگی ہے تو اسے دور کے پانی سے دھو دے ہمارے دل کو پر نور کر دے عداوتیں حسد غیبت چغلی اے قریب ان تمام رسائل سے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں توبہ کرتے کرتے ہیں ہیں ہر ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ یہ دل جنگڑا ہو تو ناراض ہوتا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں مالک آج اس محفل میں ہمارے دل کو دھو دے ہماری زبانوں کو دھو دے ہمارے کانوں کو دھو دے ہمیں گناہوں سے اسنا دور اتنا دور کر دے اتنا دور کر دے اتنا دور, دے، اتنا دور دے، کہ شیطان ہم سے مایوس ہو جائے سب سے ہم آرہا کی شرارتوں سے بچا لے جنہیں اولاد نہیں وسے آزم کا غلام دے دے یوں جن کے یہاں بیٹا نہیں امیر تعبا کا غلام دے دے دے اے اللہ جنہیں تنہیں بیٹیاں تو ان کے مقدروں کو بھی مگا دے شکر گزار بنا دے شکر گزار بنا دے شکر گزار بنا دے شکر گزار بنا دے شکر گزار بنا دے صبح اٹھے تو شکر کریں شام ہو تو شکر کریں رات ہو تو شکر کریں بس مالک ہمیں شکر گزاروں میں شامل کر دے تحجد گزاروں میں شامل کر دے یوم نہ ماننے کا ڈھنگ نہ سلیقہ ہے نہ ذوق نہ شوق ہے عبادت کا ہے اللہ ہمیں سجدوں کی لذتیں اٹا اے اللہ خوش قسمتی ہمارا مقدر کر دے خوش قسمتی کی راہ میں رکاوٹ نفس و شیطان سستی تھکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو غیبی مدد سے دور کر دے ہماری بری عادتوں کو بدل دے بد اخلاقی بد اخلاقی سے ہمیں نجات دے دے اس اخلاق اور کردار ہمارا مقدر کر دے اے حیو قیوم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پیاروں کی پیاری اداؤں کے صدقے سے قبول کر اے اللہ! امیر اللہ تعالی ان کے عظمتوں اور فضیلتوں کا صدقہ ان کے ماننے والوں کو تو وہ عظمتیں اور فضیلتیں عطا کر دے کہ اہل سنت والجماعت کا پوری دنیا میں عروج یا کروں اس محفل کی غلطیوں کو تائیوں کو درود پاک پڑھنے کی غلطیوں کو قرآن پاک پڑھنے کی غلطیوں کو معاف کر دے اس کا ثواب اللہ ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتے ہیں اپنے عمل کو نہیں تیری رحمت کو شامل کر کے پہنچانا چاہتے ہیں تیری رحمتوں کے وسیلے سے ہمارا ثواب پہنچا چاہتے تمام امبی السلام خصوصاً جنہوں نے یہ عملی طرح پر سبق دے لیا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق کو عصال ہی کرتے ہیں قبول فرما فاروق عظم عثمان غنی مولاء کائنا خلفاء راشدین امہات المؤمنین سیدا فاطمت الزہراء امیر طیبہ فاعد الخیرات کاشف القربات سیدنا خمزہ مصد بن عمیر عبداللہ بن جہا شہیدان احد و بدر انین سیدنا ابو ذل غفاری اور تمام اشراء مبشرہ کو ممب و صفا سید امام موسیق عاظم امام جعفر ساد امام ضافر امام زین العابدین امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین امام حسن سیدنا امام حسن سیدنا امام علی رضا سید امام اعظم امام, امام مالک امام شاف امام احمد بن حنبل ہماری رکھنے والے پیرانے پیر, پیر دستگی روشن غوث خواجہ نواز محمد شاہ اللہ سرکار کو اور تمام کاملین کو عالم شاہ بخاری شیخ محنت سے جیل بھی حضرت مفتی اعظم ہند اور بالخصوص خاص کر جن جن صالحات اور جن جن کے نسبت سے یہ محفل منعقد ان تمام کو سال ہیں قبول اور منظور درود پاک اور قرآن پاک کے توکن پر جنہوں نے اپنے عزیز و قریبا کے نام لکھے جن کے بھائی ماموں عزیز وقربا والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے ان تمام کوئی سے قبول اور مزدور فرما جن کی دعا کے دروازے کھلے ہیں والدہ والدین حیات انہیں درازی عمر بھی خیر فرما ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما مدینے پاک کی جلد باعدب ہم سب کو حاضری نصیب فرما عمرہ مبرور حج مقبول کی سعادت عطا فرما بغداد کو ناپاک قدموں سے پاک کر دے بغداد کی حاضری مقدر کر دے بیت المقدس کو ناپاک قدموں سے پاک کر دے مکہ شریف اور مدینے منورہ میں قرآن کی بے ادری کی کسی کو ضرورت نہ ہو ہر طرف آشفان مصطفی نظر آئیں. اے کریم وہ کرم کر دے یا حی قیوم اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما جب دمے واپسی ہو یا اللہ ہو اللہ محمد دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں اس محفل کے لیے جو بھائی اور بہنیں دعوت دیتے ہیں لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں پروردگار ان سب کی محنتوں کو قبول فرما کر انہیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما اور ہمیں بھی محنت کی توفیق کو سعادت عطا فرما جو لشمتی کا